صورت البروج کی ابتدا ہے بروج سے مراد سیاروں کی منازل ہیں آسمانوں میں جو سیارے گردش کرتے ہیں تو ان کا جو مدار ہے اسے بارہ برجوں میں تقسیم کیا گیا یوں سمجھیے کہ آسمانوں پر ستاروں کے جو جھرمٹ ہیں ان ستاروں کے جھرمٹ کی بارہ قسمیں ہیں تو جو سیارے ہیں جو گھومنے والے ہیں وہ ان ستاروں کے جھرمٹ کے قریب سے گزرتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ فلاں سیارہ فلاں برج میں داخل ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا سورت البروج مکی ہے ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا قرآن پاکی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر ایٹی ہے نزول کے اعتبار سے ٹوینٹی سیون بائیس آیتیں ہیں اور ایک رکو ہے برج والے آسمان کی کسم و اس قیامت کے دن کی قسم جس کا وعدہ کیا گیا وہ شاہدیوں مشہود اور اس جمعے کے دن کی قسم جو گواہ ہے وہ مشہود اور اس یوم عرفہ کی قسم جس میں آدمی میدان عرفات میں حاضر ہوتے ہیں کوتیلہ اصحاب الخد کھائی والے ہلاک کیے جائیں ان پر لانت ہو یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے ایک بہت بڑی کھائی میں آگ لگائی اور مومنین کو انہوں نے پکڑ پکڑ کر اس کھائی میں ڈالا زمانۂ قدیم میں اور وہ کھائی کے کنارے بیٹھے تھے اور خوب ہنس رہے تھے اور مومنوں کو پکڑ پکڑ کر انہیں آگ میں ڈالتے پھر اس سے وہ مزہ لیتے اس طرح کرتے کرتے انہوں نے تمام مومنوں کو آگ میں جلا دیا روایت میں آتا ہے کہ جب کوئی مومن آگ کی طرف جانے لگتا تو اللہ تعالیٰ آگ میں اس کے پہنچنے سے پہلے اس کی روح کو قبض کر لیتا اور پھر آگ میں جانے کی اسے کوئی تکلیف نہ ہوتی اس کی روحیں جنتی نعمتوں میں ہیں ان نار ذات الوقود وہ آگ جو بھڑکائی گئی اس بھڑکی ہوئی آگ والے ہیں ان لوگوں نے آگ لگائی از ہوم علیہ قود جب وہ اس آگ کے کنارے بیٹھے تھے وہ آلہ ماں یف علو نہ شہود اور جو کچھ وہ مومنوں کے ساتھ کر رہے تھے خود اس پر گواہ ہیں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ مومنوں کے ساتھ کس قدر بڑا ظلم وہ کر رہے ہیں وہ ماں نہ ان لوگوں کو مومنوں کی کیا بات بری لگی یہ مومنوں کے دشمن کیوں بن گئے ان باللہ العزیز الحمید صرف اس لیے کہ مومن اللہ غالب حمید پر ایمان لائے عزیز غالب حمید زمین و آسمان میں اسی کی تعریف کی جاتی ہے اللہ ملک سماوات وہ اللہ جس کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے اللہ علاقید اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے ان الدین فتح المین الماطے بے شک وہ لوگ جو مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں چاہے وہ قتل کر کے دیں چاہے غیبت کریں بہتان لگائیں جھوٹ بولیں جھوٹا الزام لگائیں حسد کریں کینہ کریں بغض رکھیں عدابت رکھیں مالی طور پر جانی طور پر نقصان پہنچائیں کسی کی عزت کو نقصان پہنچائیں کسی بھی طرح وہ مومنوں کو تکلیف دیں ثم لم يتوبو، پھر وہ توبہ نہ کریں فلا عذاب آزاب و جہنم پس ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم دن بھر میں نہ جانے کتنے لوگوں کے دلوں کو توڑتے ہوں گے ٹھیک ہے کہ ایک سیٹھ ہے ایک مالک ہے ایک افسر ہے اسے ماتحت سے کام لینے کے لیے بسا اوقات سختی کرنی پڑتی ہے لیکن غور یہ کریں کہ کہیں ہم بیجا سختی تو نہیں کرتے ہم بلا وجہ توش رویہ اور ہم اپنی زبان ایسی استعمال تو نہیں کرتے جس سے ان کی دل آزاری ہو اسا اوقات اپنے بچوں پر یا اپنے دیگر رشتہ داروں سے گفتگو کرنی ہوتی ہے تو کبھی کبھی ان کی اصلاح کے لیے کوئی سخت جملہ کہنا پڑتا ہے مگر سوال یہ ہے کہ کیا ہم حد کو کراس تو نہیں کرتے کیا ہماری زبان سے ہماری زوجہ یا ہمارے بچے یا ہمارے ماں باپ یا ہمارے بھائی بہن یا اگر عورت ہے تو وہ سوچے کہ ہماری زبان سے ہمارے شوہر یا دیگر رشتہ داروں کی دل آزاری تو نہیں ہوتی عام طور پر یہ ایک اصول یاد رکھیں کہ جس سے ہماری ملاقات عام طور پر زیادہ ہوتی ہے خصوصاً قریبی رشتہ دار ان سے گفتگو کرتے وقت رف اسٹائل استعمال کرتے ہیں اور توجہ نہیں ہوتی کئی مرتبہ ہم لوگوں کے دلوں کو توڑ دیتے ہیں آئیے ہم سب توبہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ آج کے بعد کسی مسلمان کی دل آزاری نہیں کریں گے اور اگر یاد آ جائے کہ فلاں کی دل آزاری کی ہے تو اس سے معافی مانگیں جب تک وہ معاف نہ کرے اس کو راضی کرنے کی کوشش کریں اے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دل آزاری مسلمان کا دل توڑنا کتنا بڑا گنا ہے کہ فرما خانے کعبہ کو کوئی شہید کر دے اس کی اینٹ اینٹ توڑ دے کتنا بڑا گنا ہے فرما اس سے بڑا گناہ مسلمان کے دل کو توڑنا ہے شریق اور ان لوگوں کے لیے جو مسلمانوں کی دل کرتے ہیں ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب ہے ان الدین آمن بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے وہ عامل اور انہوں نے اچھے عمل کیے لہم جنات ان کے لیے باغات ہیں جنتیں ہیں تجریم انتا ہل انہار جس کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں ذالک الفوز فوز کے معنی کامیابی ذالک الفوز فوز یہی سب سے بڑی کامیابی ہے گنا کرنے والا سوچے غور کرے کہ اگر گناہ کرتے ہوئے میرے رب نے مجھے پکڑ لیا تو میرا کیا ہوگا ان بدشا ربی کا شدید۔ بے شک تیرے رب کی پکڑ ضرور شدید ہے اور وہ جب گرفت فرمائے تو دنیا کی طاقتیں چھوڑا نہیں سکتی ان نہ یعید بے شک وہی ہے جس نے ابتدا میں پیدا کیا اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا وہ الغفور ودود اور وہی بخشنے والا ہے ودود ہے مہربان ہے اپنے بندوں سے پیار کرنے والا ہے افسوس کا مقام ہے کہ اس کریم پروردگار کا قرب حاصل کرنے کے بجائے اس کا کہنا ماننے کے بجائے ہم رب کے دشمن شیطان کا کہنا مانتے ہیں غل عرشل مجید عزت والے عرش کا مالک ہے فعل یورید وہ جو چاہے کر سکتا ہے جب وہ جو چاہے کر سکتا ہے پکڑ پر قادر ہے پھر بھی بندہ اس سے ڈرتا کیوں نہیں ہل اتا کا حدیث کیا تمہارے پاس لشکر والوں کی خبر آئی کہ جن کے پاس بڑے بڑے لشکر تھے فرآن فرآون و سمود اور قومی سمود بڑی بڑی طاقت والے تباہ ہو گئے بلین کف روفی تکزیب بلکہ کافر لوگ تو جھٹلانے میں ہیں ان کا سارا زور تو اسلام کو جھٹلانے میں لگتا ہے اور اللہ تعالی ان کے پیچھے سے انہیں گھیرنے والا ہے یعنی وہ اللہ کی گرف سے نہیں بچ سکیں گے بل ہوا قرآن مجید بلکہ یہ قرآن عزت والا قرآن ہے عظمت والا قرآن ہے جس کو کافر جھٹلاتے ہیں فی لوح محفوظ یہ لوح محفوظ میں ہے اور اس کا عکس ہمارے سامنے ہے